جاگر دا دا فارد حد بھی حد دا دا نہب امر مجبن حد وی سبب دا سوا تکلیف اڑتا دے حت دسی نہیں آتی ہے سب بنی قریضا لوگوں پسبایا بنی قریض وکی انیترت نظر دیب رانا پریس بایا ہوگل جی بار نو گون کل بھر سیری زاہر پدرو رہا مرن میں آگلر مرنبت الذمات احريذو کي شرذفهائي کوما کتنوش مقصد داري حد تنا مسددن حد تنا بوانا تنا ذماري کي نمبر بهاذ الحديث قال فق شفو انتي ادمه وجدوه ويمترا گي سلام 93 بات ورده ورده اونه مقاتلينو کي حد تنا منبر تنا يحيانا سنو به الله نبیر اسرات السلام کا یوم وحد فجنگ وحد کے سال سکار فنزانگ خند کے مدلوغ مابین القبیر یہ صغیر رکھدی کا حقام سہیر الفجاری کی اندر سکاری کی کبھی احکام کی احتانہ کمیونٹی جاری کی